السلام علیکم نحمد ونسلی على رسول الكريم اما بعد اعظب بالله من شعیع طونر بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب رحیم ربشرحلی صدری و یسر امری عمری وحل من لسانی یفقہ قولی صورت اطوبہ آیت نمبر 84 منافقین ہی کا ذکر چل رہا ہے فرمایا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 رئیس المنافقین عبداللہ بن اوبئی کا انتقال ہو گیا عبداللہ بن ابئی کا بیٹا ان کا بھی نام عبداللہ ہی تھا وہ سچے مخلص مومن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجئے اور ہم آپ کے کرتے میں اپنے والد کو کفنانا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کیوں اس کے لیے اپنا کرتا دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا کرتا اس کو آگ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا دیکھیں ہمارے ہاں بھی جیسے کچھ رسومات پائی جاتی ہیں کہ کفن کو آب زمزم سے دھو کے رکھ لیں گے یہ چیزیں انسان کو نجات دلانے والی نہیں ہیں اس طرح کی ریچولز جو کہ کسی بھی طرح سنت سے یا قرآن سے ثابت نہیں اصل چیز جس کی پروٹیکشن درکار ہے وہ ہے اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت بچاتی ہے انسان کو آگ کے عذاب سے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر جو نیکیاں کر کے اس کی رحمت کے مستحق بننے کی کوششیں کریں ولا تو جب کا اموال ہم ولا اولاد ہم انما یو راہ یو ذبہ ہوں بےحافِ دنیا و تضحقہ ان فس ہوں کا ان کی مالداری اور ان کی اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مار اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب حیثیت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں ذکر آیا ہے الطول کا حیثیت رکھنے والے لوگ جو افورڈ کر سکتے تھے اپنی سواریاں تھیں پیسہ تھا ان کے پاس صحت تھی ان کے پاس اور وہ اللہ کی راہ میں خوب اچھی طرح سے نکل سکتے تھے کسی کے محتاج نہیں تھے تو انہوں نے ہی آ, آ کر ایکسکیوزز پیش کی اور بہانے بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں آپ ایکسکیوز کر دیجئے ہم نہیں جا سکتے دراصل نفاق ہمیشہ سے ایفلوئنٹ طبقے کا مرض رہا ہے پیسے والے لوگوں کا مرض رہا ہے پیسے والے ذہین لوگوں نے جب سے اسلام کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پر بھی زوال آ گیا تو جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں زیادہ دی ہیں اسی سے توقعات بھی زیادہ ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر والنٹیر کر کے وہ دین کا کام کریں گے ردوب یقون مال خوالف و طب اعلیٰ قلوب یفقن ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا بخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا اور اب ساری بھلائیاں انہیں کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے عظیم الشان کامیابی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبوک کے سفر میں نہ جانے والے لوگوں کی مختلف کیٹیگریز تھیں مختلف قسم کے لوگ تھے ایک تو اب تک جو ذکر ہم نے پڑھا پکے منافقوں کا کچھ آئے جنہوں نے بہانے بنائے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہ بنانے کی بھی زحمت گوارہ نہ کی کچھ لوگ جو تبوک میں ساتھ نہیں گئے تھے وہ حقیقتن معذور تھے لولے لنگڑے اندھے کوئی فزیکل پرابلم تھا اس لیے وہ نہ جا سکے کچھ ایسے تھے جو صحت مند تھے لیکن پیسے کی طرف سے معذور تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے سواری کا بندوبست نہ کر سکے وہ بھی ساتھ نہ جا سکے اور کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ مخلص سچے مومن تھے لیکن صرف سستی کی وجہ سے وہ شروع میں لشکر کے ساتھ نہ نکلے اب ان سب کا ذکر باری باری یہاں پر آ رہا ہے و جا المون من العراب وقعین قذب اللّہ و رسول سیب اللّین قفر منہم اذاب العلیم بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عزر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے اس طرح بیٹھ رہے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 اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص سے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں اس کو ضرور نوٹ کیجئے ادا نصح اللہ و رسول ہی ماں الل محسنین منصبیل ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے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 اتنا سنہری موقع ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے جیسے کسی انسان کو جاب چھوٹ جانے کا افسوس اور غم ہو منافع ہاتھ نہ آنے کا غم ہو کوئی فائدہ ہاتھ سے چلے جانے کا جیسا غم ہو ایسا ان کو غم تھا اب جو بھی ظاہری مجبوری ہوتی ہے وہ تو عذر بنتی ہے ظاہر و ایکسکیوز بنتی ہے اللہ کی راہ میں نہ نکلنے کی تو دنیاوی طور پہ تو وہ عذر قبول کر لیا جاتا ہے ان کو ایکسکیوز کر دیا جاتا ہے لیکن اللہ کے یہاں ان کی معذرت قبول ہونے کا معیار مختلف ہے اللہ کے ہاں ان کے ایکسکیوز ویلڈ ہونے کا معیار مختلف ہے اور وہ معیار کیا ہے دل کی کیفیت کہ یہ جو معذوری ہے یا یہ جو ایکسکیوز ہے یہ وفاداری کی ایکسکیوز ہے یا فرار کی ایکسکیوز بنائی گئی ہے چھوٹی سی مثال رمضان کے روزے آتے ہیں اب رمضان میں کوئی شخص بیمار ہو گیا بیمار ہوا تو لگا کہ اس کی تو جیسے بہت قیمتی متا چھن گئی ہے دل افسوس سے بھر جائے اتنا غم رونا آنے لگ جائے کہ کتنا سنہری موقع ہے جو میرے ہاتھ سے جا رہا ہے میں کیوں رمضان میں بیمار ہوا دل اس کا کڑتا ہے جلتا ہے اس بات کے اوپر ایک شخص ہے وہ رمضان میں بیمار ہوا بہت خوش ہوا کہ چلو بیماری کتنے اچھے موقع سے آئی بیمار ہوں روزے نہیں رکھ سکتا ویسے بھی دل نہیں چاہ رہا تھا روزے رکھنے کا یہ ایک بہانا اور بڑا ہی شرعی بہانا ہے جو ہاتھ آ گیا تو ان دونوں کی کیفیات کا فرق جو ہے وہ اللہ کے یہاں ان کی حیثیت میں فرق واقع کر دے گا <تصفح> اللہ گست نون کا ردو بین یقونف وبتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے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 صرف میں ہی اپنے آپ کو جان سکتی ہوں کہ میں اپنی زندگی سے کتنا وقت نکال سکتی ہوں اللہ کے دین کے لیے میرے پاس کتنی طاقت ہے میرے پاس کتنی ذہانت ہے یا کتنی صلاحیت ہے اور نہ نکالنے کو تو زندگی بھر کوئی نہیں نکال سکتا بچے پہلے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں بچے ابھی چھوٹے ہیں ہم کیا کریں بچے بڑے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بچے بڑے ہو گئے اب ہم کیا کریں بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ مائیں وہ وقت یاد کرتی ہیں کہ جب بچے چھوٹے تھے کہتی ہیں کہ اس زمانے میں پھر بھی ہمارے پاس وقت تھا پھر بچوں کے بچے ہو گئے اب ان کے اندر مصروفیتیں ہو گئیں کہتے ہیں اب ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا اور ہوتے ہوتے پھر زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے کیا ہے زندگی آپ دیکھیں بالکل برف کی طرح ہے نا گلتی چلی جاتی ہے خاموشی کے ساتھ پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو تو جتنا انسان اپنے آپ کو دیکھ کر پرکھ کر پہچان کر اور اللہ کی راہ میں کھپانے کے لیے تیار کر سکے اس کی اپنی بھلائی ہے اللہ فرماتا منع میں صنفل نف سے جو بھلائی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے یا تد رون علیہ گم ادارات تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے تبوک سے واپسی کا ذکر ہے منافقوں کو تو امید ہی نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بچ کر واپس آئیں گے جب آپ اللہ کے فضل سے واپس آئے اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے تو آپ مدینہ کی مسجد میں آ کر ٹھہرے یعنی مسجد نبی میں آپ اترے وہاں دو رکعت آپ نے نماز ادا فرمائی اس کے بعد تقریباً اسی منافق ایک ایک کر کر آنے لگے اور اپنے اپنے بہانے پیش کرنے لگے اس کے بارے میں فرمایا ق لا اللہ تعطرم اخبار کم لیکن آپ صاف کہہ دیجئے بہانے نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا طرز عمل دیکھے گا پھر تم سب اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے اب یہ جو بات یہاں پر فرمائی کہ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں یہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو منافقین کے بارے میں مطلع کر دیا تھا آج میں اور آپ کسی کو دیکھ کر ہم یہ فتویٰ دے نہیں سکتے کہ تم منافق ہو ہاں علامات سے اگر آپ پہچان گئی ہیں تو پھر اپنی حفاظت کیجئے بہت زیادہ ان کے نظریات سے متاثر مت ہوئیے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھیے اللہ یہ کہ آپ ان کے نفاق کا علاج کرنا چاہتی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کے ساتھ پتہ تھا کون اور کون منافق ہے یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے تبوک کے بعد مسجد نبوی میں چند منافقوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا تھا آپ نام لیتے تھے کہ فلاں ابن فلاں اٹھ جائے یہاں سے اور مسجد سے باہر نکل جائے وہ اٹھتا تھا اپنے چہرے کو چادر سے لپیٹتا تھا چھپاتا تھا اور مسجد سے باہر نکل جاتا تھا تو کس قدر آپ دیکھیے بے عزتی جس عزت کو جس دنیا کی پوزیشن کو انہوں نے بچانے کے لیے اللہ کے رسول کا کہنا نہ مانا دین پر عمل نہ کیا وہ عزت بھی ان کے ہاتھ نہ آئی اور آخرت بھی ہاتھ سے چلی گئی آگے آتا ہے تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کرو باللہ ہی لکم کڑی کڑی قسمیں کھائیں گے کہ آپ ذرا ان سے صرف نظر کیجئے یعنی ذرا آپ ان کی درخواست کو ان کے بہانے کو قبول کر لیجئے تو کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے عنهم. کہ ہاں تم نظر انداز کر دو ان کو یہ ایکسکیوز بنا کر آئے ہیں تم بھی ان کو اگنور کر دو تم بھی ان کو نظر انداز کر دو انََ ہم رجسن واہ ہم جہنم جزا ام با کانو یکس بون کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا الآراب اشدن و نفاقَََََََََََ و اچدر المدمانص رس عم حکیم یہ بدوی عرب قفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے بدوی کہا جاتا تھا ان عربوں کو جو کہ شہروں میں نہیں بلکہ گاؤں میں اور جنگلوں میں ریگستانوں وغیرہ میں رہا کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی بہت سخت ہیں اپنے نفاق کے اندر کیا وجہ بتائی اللہ عالم حدودہ کہ یہ علم نہیں رکھتے پتہ یہ چلا کہ لا علم رہنا غافل رہنا یہ بھی انسان کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے ایک تو نفاق وہ کہ انسان کچھ نہ کچھ پہچان جائے کہ مجھ میں نفاق ہے تو جو بیماری پہچان لی جائے وہ تو پھر اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے ایک شخص جانتا ہے کہ مجھے کینسر ہے علاج کروا لے گا اپنا ایک شخص ایسا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ اسے کینسر ہے تو اس کی ہلاکت میں اب کیا شک اور کیا شبہ رہ جاتا ہے تو نفاق بھی ہو اور علم بھی نہ ہو علامتیں بھی نہ پہچان پائیں کہ یہ نفاق ہے تو یہ تو پھر نفاق کو مزید دل کے اندر پختہ اور راسخ کرنے والی چیز ہے اور جب علم نہیں ہوتا لاپرواہی ہوتی ہے عمل کے بارے میں انسان کو پتہ ہوتا کیا عمل کرنا ہے اور گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے طبیعتوں میں مزاجوں میں دلوں میں سختی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے و الْعَرَابِ من العرابی میتمافک مغرمََ و یت و ربص و بکم الدوا ار علم دو ارت الصع ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے تو گاؤں کی بات کی جا رہی ہے یہ صحراؤں وغیرہ میں رہتے تھے وہاں ان کے اپنے ٹرائبل کسٹمز چلتے تھے کسی مرکزی حکومت سینٹرل اتھارٹی کے یہ عادی نہیں تھے قوانین کی پابندی ان کے لیے انوکھا تجربہ تھی اسلام ایسے لوگوں کی طرف سے بھی غافل نہیں ہے اسلام صرف شہروں کے لیے کاسموپولیٹن شہروں کے لیے نہیں آیا بلکہ دیہات کے لیے آیا ہے گاؤں کے لیے رگستان کے لیے جنگل کے لیے غرض یہ کہ تمام علاقوں کے لیے اور ان علاقوں میں رہنے والے تمام تر طبقات کی طرف اسلام اپنا پیغام لے کر آیا ہے معاشرے کے ہر سٹریٹا میں یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے اس لیے کہ جب تک معاشرے کی ہر سطح میں دین کا شعور دین کا فہم نہیں ہوگا دین مضبوط نہیں ہو سکتا تو ان کی بھی تعلیم اور تربیت نہایت ضروری ہے اچھا اس میں پھر آپ یہ دیکھیے کہ طریقہ الگ الگ ہوگا تعلیم کا اور تبلیغ کا شہروں میں رہنے والوں کو تبلیغ کرنے کا انداز مختلف ہے کچھ لوگ اس کے لیے تیار ہوں گاؤں کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا انداز مختلف ہے کچھ اس کے لیے تیار ہوں پڑھے لکھے لوگوں کو بتانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور ان پڑھ لوگوں کو بتانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو جو اپنے اندر جو صلاحیت پائے وہ یہ دیکھ لے بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم درس نہیں دے سکتے یا ہم دین کی بات اس لیے آگے پہنچا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو اگر آپ کچی بستیوں کی طرف جائیں ہمارے ہاں دیکھیں نا یہ گاؤں کی مثال کچی بستیوں میں ملتی ہے وہاں بھی بڑی جہالت ہے اور وہاں بھی بڑا نفاق پایا جاتا ہے شرک بے انتہا پایا جاتا ہے تو اگر آپ کچی بستیوں کی طرف جائیے تو وہاں آپ کو بہت زیادہ عالم فاضل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ان کو صرف یہ قرآن کا رواں ترجمہ بھی سنا دیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کی اصلاح کے لیے اور ان کے علم میں اضافے کے لیے کافی ہو جائے گا ایسے بھی لوگ ہمارے اپنے ملک میں پائے جاتے ہیں ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ایسے گاؤں موجود ہیں کہ جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں تہارت کے احکامات تو رہنے دیجئے وہ تو بہت دور کی بات ہے تو یہ سب ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے اور ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ الطول ہیں ہم میں سے جو کہ مقدرت اور حیثیت والے لوگ ہیں وَن الآرا بنو بلّہ ولیم الآخر اور انہیں بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اب یہاں پر دوسری طرح کے بدویوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو یہ گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں جو غیر تعلیمی یافتہ لوگ ہیں یہ بھی دیکھیں اپنے مطلب کا تو سارا علم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے کسان کو بھی پتہ ہے کہ فصل بیج کھاد اور مویشی کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے تو ایسے عرب بھی موجود تھے کہ جو دین کا علم حاصل کر رہے تھے اور عمل بھی کر رہے تھے تو لہٰذا یہاں پر انہی کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسینٹیو ملے ان لوگوں کو کہ جو عمل نہیں کر رہے اور وہ دیکھیں کہ ہم ہی جیسے یہ لوگ ہیں جو کہ علم حاصل کر کے اور دین کے راستے میں آگے بڑھ بھی رہے ہیں اور انہی بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں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 یعنی کہ ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے وہ او تو جو آگے چلے گئے وہ آگے چلے گئے جو سبقت لے گئے وہ سبقت لے گئے یہ فس طبق الخیرات والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار جیوں ہی ان کے کانوں پر پڑی انہوں نے ایک لہجے کے لیے بھی انتظار نہیں کیا ایک لمحہ انہوں نے ضائع نہیں کیا فوراً لبیک کہا فورن لپک کر چل پڑے شروع شروع میں آنے والے لوگ شروع سے آنے والے لوگ ہمارے ہاں کچھ مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہم کو کسی کام کے اور خاص طور پہ دین کے کاموں میں اس کام کے شروع ہونے سے زیادہ اس کام کے اختتام سے ہمیں دلچسپی ہوتی ہے ختموں سے ہمیں کتنی دلچسپی ہے اتنی ہمیں شروعات سے دلچسپی نہیں ہے کوئی بات نہیں جو ختم میں بھی آ جائے چلیے وہ بھی کافی کچھ برکت سمیٹ لیتا ہے لیکن ذرا اس کو ہم دنیا کے حالات پہ رکھ کے دیکھیں کہیں سیل لگی ہوئی ہے کیا ہم کہتے ہیں کہ ختم ہوگی تو جائیں گے ختم والے دن بتا دینا ہم کو نہیں ہم کبھی نہیں کہیں گے ہم کہیں گے اچھا سیل ہونے والی ہے ہم نوٹ کر کے رکھتے ہیں کس دن کس وقت کب شروع ہوگی ہم جانتے ہیں کہ جب شروع ہوگی تو بہترین مال تو اس وقت ہمارے پاس آ جائے گا جو آخری دن پہنچے گا وہ بھی کچھ نہ کچھ یقینا پا لے گا لیکن جو پہلے آئے جو پہلے دن آئے اور جو شروع میں آئے وہ تو بہت آگے نکل گئے سابقون الاولون سبقت لے گئے آگے آگے نکل گئے مہاجرین میں سے وال انصار اور انصار میں سے وَ تبعوہم تبام بحسان نیز وہ جو کہ بعد میں خوبصورتی کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے آئے تو مہاجرین اور انصار یہ ہو گئے صحابہ اور اس کے بعد جنہوں نے ان کی پیروی کی یہ ہو گئے تابعی تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا ہوتا لیکن کسی صحابی سے انہوں نے ملاقات کی ہوتی ہے آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں فم اللینہ یلونہ ہم فم پھر وہ جو ان سے ملے یعنی تابئی اور پھر وہ جو ان سے ملے یعنی کہ تبا تابئی تو یہ تین نسلوں کو آپ نے سمجھیں ایک طرح سے گولڈن پیریڈ بتایا ہے قرآن میں یہاں ان کی بھی بڑی تعریف آ رہی ہے رضی اللہ عنہم عنہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اب جو چاہتا ہے ہم میں سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہی لوگوں کے راستے پر رہیں اس لیے کہ تابعین کے بعد پھر دین کے اندر ڈیوییشنز بھی آنے لگ گئیں بگاڑ بھی آنے لگ گیا اور کافی تعلیمات کے اندر تحریفات بھی ہونے لگ گئیں کچھ بدعات شامل ہو گئیں تو اگر پیور دین ہمیں چاہیے تو دیکھیں پیور دین ہمیں کہاں ملے گا ان جنریشنز میں ملے گا چشمے کا پانی سب سے خالص وہاں ہوتا ہے جہاں سے چشمہ شروع ہوتا ہے جہاں چشمہ ابلتا ہے اور جب چشمہ بہتا ہے آگے آتا ہے آتا ہے تو پھر بہت سی ملاوٹیں اور بہت سی اس کے اندر امپیورٹیز اور دوسری چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں تو اگر ہم کو پیور دین چاہیے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں وہ سب محفوظ ہے اپنی جگہ مل جائے گا ہم کو وہ عدد الحم جات تجری تا تحل انہا رخین ابدا اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ تاہتہا کو نوٹ کر لیجئے یہ واحد مقام ہے قرآن کا جہاں من تاہتی حل انہار نہیں آیا روا روی میں آپ من تاہتہ نہ پڑ جائیے گا الفوز العظیم. یہ عظیم الشان کامیابی ہے وممن حولكم من العابی منافق تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں یعنی نفاق میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں اور ایکسپرٹ کیسے ہوتا ہے انسان پریکٹس کرنے سے پریکٹس میکس پرفیکٹ پریکٹس کرتے کرتے نفاق بھی آسان ہو جاتا ہے اور پریکٹس کرتے کرتے ایمان بھی آسان ہو جاتا ہے ہر چیز پریکٹس چاہتی ہے اگر آپ کرتی رہیں گی کرتی رہیں گی نیکیاں آسان ہو جائیں گی کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے گناہ آسان ہو جائیں گے انسان گناہوں کا ماہر ہونا چاہے تو ہو لے اور نیکیوں کا ماہر ہونا چاہے تو ہو لے انہوں نے کیا کیا مرد الََََََََََ نفاق نفاق میں ماہر ہو گئے تم انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے دوہری سزا سے مراد کیا ہے کہ دنیا کا عذاب دنیا کی رسوائی اور قبر کا عذاب یا موت کے وقت کا عذاب اور پھر آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ و آخرون اے طرف بدنو بہم خلاط و امل صالح سیاتوبا علیہم انََََََََََ اللّہ غفور رحیم کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ان کا عمل ملا جلا ہے کچھ نیک ہے اور کچھ بد بعید نہیں اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تب یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین کیٹیگریز بتا دی گئیں ٹاپ کیٹیگری سابق الاولون اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کمزوری کے وقت اسلام کا ساتھ دیں جب اسلام ڈاؤن ٹراڈر ہو معاشرے کے اندر کوئی اسلام پر چلنے کو پسند نہ کرتا ہو اسلام پر عمل کرنا معاشرے کے اندر بے عزتی کی علامت ہو ایسے موقع پر اسلام کا ساتھ دینے والے مخلص خالص سچے لوگ یہ سابقون الاون پھر سب سے نیچے منافق اور بیچ میں درمیانی قسم کے لوگ کچھ گناہ بھی کرتے ہیں کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن جب گناہ کرتے ہیں تو ان کے دل کے اندر ایک کسک اور ایک سی پیدا ہوتی ہے اور یہ چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو ان گناہوں سے نجات مل جائے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہو تو ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم ان تینوں میں سے کس کیٹیگری کے اندر ہیں ہم کس قافلے کے اندر ہیں کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ آپ کس قافلے میں ہیں ایسے پتا چلے گا کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لیجے آپ اپنے سرکل کو دیکھ لیجیے اپنے کو دیکھ لیجیے اسی کے رشتے داروں پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہم کو دے دیے گئے لیکن فرینڈس سوشل سرکل ہم اپنا خود بناتے ہیں بعض دفعہ اپنے آپ کو جج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں سابقن الاولون ہوں میں منافق ہوں یا میں ملی جلی ہوں کہ یہ بھی کام گناہ بھی اور ثواب بھی اگر اپنے آپ کو نہ پہچان سکے انسان تو کیا کرتا ہے آئینہ دیکھ لیتا ہے ہمارے دوست ہمارا آئینہ ہے تو اپنے دوستوں کو دیکھیے کیا پتہ اب تک آپ نے ذرا ان کو انالیٹیکل نظر سے نہ دیکھا ہو تجزیہ ان کا نہ کیا ہو اب ذرا خاموشی سے آپ اپنے قریب ترین دوستوں کا تجزیہ کیجئے ان کی باتوں کو انالائز کیجئے ان کی مصروفیات کو انالائز کیجئے کیا عقیدہ رکھتے ہیں کیا عمل کرتے ہیں آپ دیکھ لیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ خود کیا ہیں جس قافلے میں انسان ہوتا ہے اسی کے ساتھ وہیں پہنچتا ہے جہاں پر وہ قافلہ جا رہا ہوتا ہے ہو نہیں سکتا کہ منافقوں کے قافلے میں ہوں انجام سابقن کے ساتھ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا یا الٹ ان اللہ غفور رحیم اللہ غفور اور رحیم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی رام میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اب یہ آیت ہے یہ آیت ایک جگہ اس طرح سے پڑی ہے کہ وہ اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ جس کو چاہیں معاف کر دیں جس کو چاہیں وہ بخش دیں لیکن آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی ساتھ آگے کیا آیت آ رہی ہے فرمایا علم یالم اللّہ ہوا یکبل توبَتا ان عباد ہی و یاخص صداقواتی و انّ اللہ کیسے دیکھیں اللہ تعالی ہمارے عقائد کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیں شرک سے بچاتا ہے کہ کہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا کہ وہ جس کو چاہیں بخش اور جس کا چاہیں وہ تذکیہ کریں فرمایا علم یا علم کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو کہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور وہ میں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے وہ آخرون مرجاون علی امر اللہ اما زب و اما یتوب و علیہم و کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و او دانا ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کچھ لوگوں کا ذکر تھا کہ جو مخلص سچے مومن مسلمان تھے لیکن بس سستی کی وجہ سے کچھ لاپرواہی کچھ غفلت کی وجہ سے وہ تبوک کے سفر میں ساتھ نہ نکل سکے ان کا معاملہ تھوڑا سا ابھی پینڈنگ پوسٹ رکھ دیا گیا تھوڑا اس کو ڈیلے کیا گیا کیوں ڈیلے کیا گیا اس لیے ڈیلے کیا گیا کہ جب کوئی چیز ملنے میں اور فیصلہ ملنے میں دیر ہوتی ہے تو انسان کے اندر تڑپ بھی زیادہ بڑھتی ہے اپنے گناہ کا احساس بھی زیادہ بڑھتا ہے اور یہ اپنے اندر کی تڑپ ندامت شرمندگی یہ دراصل وہ فیکٹر ہے جو کہ توبہ کی قبولیت کی شرط لازم ہے لذین تخد مسجد کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اب یہاں پر ذکر ہے مسجد کا مدینے میں پہلے ہی دو مسجدیں موجود تھیں ایک شہر کے اندر تھی مسجد نبوی ایک سبب میں تھی مضافات میں مسجد قبا اور یہ دو مسجدیں کافی تھیں مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ابھی جو منافقین تھے یہ اپنی سازشیں کرتے رہا کرتے تھے جہاں بھی کہیں مل کر بیٹھتے تھے یہ مسلمانوں کی نظر میں آ جاتے تھے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم ایسی جگہ چھپ کر اپنی سازشیں کریں کہ مسلمانوں کی نظر ہم تک پہنچ نہ سکے تو لہٰذا یہ اپنی سازش کا گڑھ جس جگہ کو بنایا اس کو مسجد کا نام دے دیا اللہ اس کو مسجد ذرار کہتا ہے یہ مشہوری ہو گئی تھی مسجد ضرار کے نام سے تو فرمایا ایک مسجد بنائی اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کے لیے پناہ گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑ چکا ہے اشارہ ہے یہاں پر ابو عامر راہب کی طرف یہ پہلے مشرک تھا اس کے بعد پھر یہ دور جاہلیت ہی میں عیسائی ہو گیا تھا مدینہ میں اس کو بہت نمایاں مقام حاصل تھا جیسے عبداللہ بن نوی کو سیاسی اختیار حاصل تھا ابو عامر راہب کو مذہبی اختیار حاصل تھا مدینہ کے لوگ اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کی توجہ کا اور محبتوں کا رخ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف پھر گیا لہٰذا یہ شخص اس کے اندر حسد اور جلن پیدا ہوئی اور اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہوں گا اور یہی سب کو جمع کرتا رہتا تھا یہی منافقین کا بھی سرغنہ تھا کہنے کو راہب تھا لیکن اس قدر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی بہت سی جنگوں میں یہی مشرقین کو بہار و بہار کر لے کر آیا کہ تم چل کر مسلمانوں سے جنگ کرو ولاف اور یہ ضرور قصمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا اور کسی چیز کا نہ تھا اللہ گواہ ہے کہ یہ قطعی جھوٹے ہیں